ازال کا خیروزلا اب آگے لکھو جی موازنہ موازنہ بین سواب وال سباب اور عذاب کے درمیان اب موازنہ ہو رہا ہے موازنہ بین سواب وال اکاب یہ بحث کی مہمانی تو دیکھ رہی نا تم نے آپ دو شو کی مہمانی دیکھو وہ کیسے ہے وہ عذاب کی مہمانی ہے کیا یہ بہتر ہے بت بار مہمانی کے ام شجرت زکوم یا درخت کس کا زخوم کا ابھی درخت زکوم کا آپ کراچی سے باہر جاؤ نا یہ پہاڑوں کے اندر موجود ہے درخت زخوم کا یہ سبز ہے سمجھا یہ آدمی کے جی قد تھے جی کاد آدم جتنا ہے اور ایسے شاخیں ہیں سبز ہیں اس کو کانٹے ہیں اور اس کے سیپ ایسے ہیں ایسے جیسے میں دیکھ رہا ایسے ہیں یہ میں نے بھی دیکھا ہے پہاڑوں میں موجود ہے بلکہ تمہارے کراچی کے بعد گھروں کے اندر یہ بوٹے بوٹے لگاتے ہیں نا ان میں بھی بعض لوگوں نے لگایا ہوا چلیے یا درخت زکوم کا اندازہ بے شک کیا ہے ہم نے اس کو عذاب واسطے ظالمین کے انہا شاجرتوں کیفیت زکوں بے شک یہ درخت ہے جو نکلتا ہے پیدا ہوتا ہے بیٹ کار جہنم کے جہنم کی گہرائی میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ اعتراض کرتے تھے کون مشرقی جو ہوئی یہ درخت اور آگ کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے بھائی اللہ کی قدرت ہے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 جیسے شیطانوں کے سر ہوں تو میں نے کہا شیطانوں کے سر تم نے دیکھے ہیں کیا نا دیکھے تو نہیں میں نے کہا تشبی تو اس چیز کے ساتھ دی جاتی ہے کہ مشبہ بے جو ہے نا وہ مشبہ سے کیا ہو اقوا ہو اظہر ہو زیادہ ظاہر ہو نا تو یہ کیسے اللہ نے فرمایا ان کے سی پیسے جیسے شیطانوں کے سیر ہوں کے سیر تو آپ نے دیکھے نہیں تو کیسے کچھ ہوئی وہ شبا بے آزار نہیں ہونا چاہیے زیادہ ظاہر زیادہ کری تو روس و شاطین کا من شیتانوں کے سیر نہیں سمجھے شیاطین سے مراد ہے سانپ کیا ہے جی اور روس سے مراد ہے فن ان کے سی پیسے ہیں جیسے سانپوں کے فن ہوں اور سانپ دیکھا ہے جب سانپ پھن نکالتا ہے ایسے نہیں کرتا ہے، ایسے ایسے جیسے میں کر رہا ہوں ایسے تو آپ جائیں دیکھے زخوں کا درخت بالکل اسی طرح ہے ان کے جو اوپر سیپ ہے نا اسی نمونے کے ہے بولا نا آپ دیکھ نہیں ہے ایسے ہیں یا نہیں دیکھو جی یہ حضرت دیکھ ہے مجھے کہنے لگے میں دیکھوں دیکھا ہے اچھا تو سیپ ان کے ایسے ہیں گویا کہ کے وہ فن ہیں سانپوں کے ایمانہ لکھ لو سانپوں کے فن فن نہ ہوں بے شک وہ یہ دعوت ہے ظالمین کی دعوت دی جا رہی ہے وہ جو کھائیں گے نا جی وہ حلق میں پھنس جائے گا کڑوا ہے زہریلا ہے حلق میں پھنس جائے گا پھر وہ بڑے مجبور ہوں گے کہیں گے کہ پانی دے دو ہم اس کو اتاریں اور پانی کیا دیا جائے گا کھولتا پانی ہوگا کھولتا زبردست بڑکتا ہو جائے گا اور اس کے اندر دوستوں کی پیپ ملائی جائے گی کھولتے پانی میں دوستیوں کی پیپ ملا کے ان کو دیا جائے گا ان بدماشوں کو وڈیروں کو اچھا جی فائن نہ ہم دعوت ظالمی بس بے شک وہ کھائیں گے اس سے پاس پور کریں گے اس سے پیٹ یا زکوم کھائیں گے پھر بے شک واپسی ان کے اس کے اوپر شجرت و زکوم کے اوپر ملاونی ہوگی کھولتے پانی سے کھولتے پانی کو کس میں ملا دیں گے تو پیپ کے اندر ملا کے دیں گے ملاؤنی کا منع یہی ہے ملاونی ہوگی کھولتے پانی سے میرے محترام یہ جو ان کو گزا دیں گے نا آگ کے کنارے پہ آگ کے اندر نہ آگ کے کنارے پہ دیں گے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کنارے میں ہوں گے پر میں نہیں پھر ان کو لوٹائیں گے کس کے اندر اسی آگ جاؤں سما ان مر ہوں پھر بے شک ان کا لوٹنا ہوگا البتہ طرف اسی آگ جہنم کے ان و آبا ہم سبب اضاف ازا کیوں ہوگا بے شک انہوں نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو گمراہ پسوں کے نقش قدم پہ دوڑائے جاتے تھے یہ مجھول اس لیے کیا کہ شیطان دوڑاتا ہے نا گمراہوں کو والک افزلہ اور البتا کی گمراہ ہو چکے تھے ان سے پہلے اکثر ان سے پہلے اکثر پہلے لوگوں میں سے بالکد ارسل مان افزلہ ہم نے تو گمرائی سروں کا تھا رسول بھیجے لیکن ان کی بد والا والد ارس اللہ یہ مان الزلال ہے یقینی بات ہے کہ بھیجے ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے فن زور انجام تقزیب پر دے تو کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے مگر اللہ کے مخلص بندے یہ نجات پا گئے عذاب سے والد نادا نا لوہن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 چیلنج دے رہے ہیں ہمیں ہم کہتے ہیں تو اگر مشرک ہوا پھر ہم کو کیا پیٹ کا بندہ بنا پھر ہم کو کیا خال کونوں مکان کو چھوڑ کر غیر کے آگے جھکا پھر ہم کو کیا ہم نے کہا غیر اللہ کو پکارنے میں ان کے نعرے دیکھو نا نار تکبیر اللہ کو رکھتا ہے نار رسالت کچھ بڑھ کے کہیں گے یا رسول اللہ نار حیدری ایسا کرتے ہیں یا میں اپنی طرح جھوٹ بول رہا ہوں زور سے چھلانگے ساتھ یا ایلی، یعنی جو جو شرک کے اندر بڑھتے جاتے ہیں جوں جوں پوتے رہتے ہیں یہ خدا کے ساتھ دشکنی ہے عجیب تمہارے شہر خاص ہم کو نور علیہ السلام نے پکارا میرا اس بارے میں شیر ہے یہ لفظ بھی لایا ہوں ہاں و نادا کا لو مجی ہوں ہے فنے مل مجی و نادا کا لوہن فنے مل مجی نجاتش بے دادی زی تان یہ میری کتاب میں ہے یہ شیر یہ فارسی کے اس میں جات بادی تان را نہ پنچتن بکارام بادو ہم نو جو قسمت بدش بدھ کنان را کنان کی قسمت بری تھی تو نہ لو کام آیا نہ پنچتن پاک کام آیا اور نو علیہ السلام کے زمانے نے پنچتن پاک کو پکارتے تھے یا نہیں جیسے آج کل شیا پنچن پاک پکارتے ہیں ان کے پنچن پاک پتہ کون سے لا تا ضرور نہ آل ولا تا ضرور نہ بدوں بلا سواؤں ولا یو سوئی کو یو کا و ن سرا ہے پاک یہ پنچن پاک تھے ان, ان کو پکار کو پکارتے تھے نہ پنچتن بکار دھو ہم نو تو قسمت بدش بود کنالا برا رمید ہر کسوئی بے بخشا خطار نو مان مال اے اللہ تو ہر ایک کی حاجت تو ہی پوری کرتا ہے ہماری حاجت کس نے پوری کرنی اللہ سے یاری نہیں لگاتے ہیں خیروں سے یاری لگاتے ہیں دیکھو جی والا کد نادا نادو ہم کس سال بارے خاص ہم کو پکارا لو نے بس اچھے تھے ہم جواب دینے والے اور نجات جی ہم نے اس کو اس کے متعلقین کو حال سے مراد کون ہے وہ صرف گھرانہ نہیں سب متعلقین مصیبت بڑی سے اور کیا ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والے بھائی لو علیہ السلام کے بعد جتنے لوگ ہیں کس کی اولاد سے ہیں ان کے تین بیٹے تھے سام حام یافت ان سے اولاد چلی نام تو غرق ہو گیا ادھر بھی ناوی لکتا ہے اے ہمل الباقین ہم تو مبتدا ہے تو باقون نہ ہونا چاہیے خبا. یہ باقین کو ہے منسوخ اور وہی قانون ہے کئی دفعہ پڑا ہم کیا ہے ضمیر فصل کا ہے اور باقین کس کا مقول ہے جال نا کا ضروریات ہو پہلا مقول باقین کیا ہے دوسرا مقول ہے چلی ترک نہ الحا ترک نہ کا منع کرو اب کہنا. کہ ترک آتا رہے گا لہذا یہ بما کیا ہے اب قید الح کے بعد لکھو سلا ان ہسن کے بعد سلا اور باقی رکھی ہم نے اس نوح پہ تعریف اچھی پچھلے لوگوں میں اور باقی رکھی ہم نے لوہ کے بارے میں کیا تعریف اچھی پچھلے لوگوں میں اور تم لوہ کی تعریف کرتے ہو یا نہیں کیا کہتے ہو نو علیہ السلام اور باقی رکھی ہم نے نوح کے بارے میں تعریف اچھی پچھلے لوگوں میں وہ کون سی تعریف ہے یہ سلام اللہ نول سلامتی نو کے تمام جہان والوں میں انا کگال نذر محسن تسلی ہے بے شک اسی طرح بدلہ دیتے ہم نے لوگوں کو سنت اللہ ہے بے شک وہ نو ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو کامل مومن ہے یہ بار بار عبارت آئے گی اسی لیے میں اس کی تشریح کر رہا ہوں سما اغرکرین انجام مخالفین پر غرق کیا ہم نے پچھلوں کو یہ نو علیہ السلام کے جو مخالف تھے بھائی ان مِن شیعہ تولابراہی قصہ نمبر کتنی جی دو ایک شیعہ صاحب کی تقریر کر رہے تھے بلکہ مناظرہ تو کہنے لگے انم ان مِن شیعہ تولا ابراہی ابراہیم کیا تھا جی شیعہ تھا سمجھے تو ہم نے جواب دیا بھائی یہ غلط ماننا نہ کرو کیا, کیا؟ کیوں کہ ابراہیم شیعہ تھا اس کے لیے عربی یوں ہونی چاہیے انبراہیم شیاتن یوں ہونی چاہیے انبراہیم شیاتن یوں ہونی چاہیے کہ بے شک ابراہیم شیعہ تھا لیکن یہ لفظ ان من شیعہ ابراہیم کہ ابراہیم شیوں میں سے تھا ابراہیم تو ہم بھی یہی کہتے ہیں خود ابراہیم شیا نہیں تھا شیوں میں سے تھا ان کا باپ شیا تھا اس کی قوم شیا تھی باپ شیا تھا سب یہ مند ہے نا شیوں میں سے تھا وہ آ گیا مناظرے میں یہی بات کام آتی ہے سمجھے سمجھ اڑانک بڑاک بڑے چلتے کام ایک شاعر کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نو کئی کئی کئی دن شیعہ شیعہ نہیں پر گھر شیا دے کئی دن پہلے ہاں گھر شیا دے کئی دن پہلے رہا شیوں کے پاس پر رہی ہوگی تھی کوئی شیعہ نہیں ہے اچھا جی یہ تو مانے ہے جی مناظرانہ ترس کے اب حقیقت سنو کہ امبیال مسلام کی جماعت ایک ہے یا نہیں اناضی امت امتکم امتوں واحدہ تو ہی ضمیر کا مرجے بنے گے نوح علیہ السلام تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نوح کے گروہ میں سے تھا کیونکہ نبی... انبیاء کیا ہیں ایک ہی جماعت ہے کہ بے شک نوح کے گروہ سے اس کے طریقے والوں سے ابراہیم تھا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 کیا کہتے ہیں وہ اس لحاظ سے آدم سالس کہتے ہیں کہ ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے سارے نبی ان کی اولاد سے تھے اگر تے ساری مخلوق نہیں تھی سارے نبی کن کی اولاد تھے تو آدم سالس ہونا گئے نبی جتنی آئے ابراہیم السلام کے بعد سب ان کی اولاد سے اور اس کے گروہ میں سے ابراہیم ہیں اس جا جب متوجہ ہوئے اپنے رب کے پاس دل سالم لے کے دل سالم لے کے متوجہ ہوئے کندے کا دل سالم وہی ہے جس میں فقط اللہ آ جائے اور سالم دل وہی ہے نا جس میں کون ہو صرف اللہ جس کے اندر خدا بھی ہو شباز قلندر بھی ہو دوسرے معبود بھی ہوں ایسے میں فلاں ماں بول فلاں ماں بول فلاں کار سال فلاں مشکل گزار تو وہ دل سالم ہے اور دل میں تو شرک ہے سالم دل لے کے آؤ اللہ کے ہاں سمجھے جی ہاں خاجہ مزدور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا بات میں میرے یار بس جائے ذات تیری آئے اے اللہ میرے باطن میں فقط تیری ذات آ جائے بات میں میرے یار بس جائے ذات تیری ہر دم رہے حضوری ہر دم رہے حضوری دل ہو مقام تیرا آہ آہ آہ. میرا دل تیرا ٹھکانہ بن جائے یہ دل ہے سالن ہاں ہاں ہل بھی لگا دو جب متوجہ ہوئے اپنے رب کی طرف دل سالے ملے کہ شرک سے از کال ال ابی ہے ہی ابراہیم جب فرمایا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کس کی پوجا کرتے ہو تم افقن آلیہ تن دون اللہ تری میرے محترم افقن آلحا جو ہے نا یہ مفول بہی مقدم ہے تری کا مانا یوں کرو گے کہ کیا جھوٹے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو سوائے اللہ کے کیا جھوٹے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو ان کو چاہتے ہو سوائے اللہ کے پس کیا گمان ہے تمہارا ساتھ رب العالمین کے کیا وہ معبود برحق نہیں ہے بادی یہ تو کیا انہوں نے مناگرا پھر خدا کی قدرت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 وہ نجوم پرس ستارہ پرس یا نہیں ستاروں کو مؤثر سمجھتی تھی کچھ نجوم کے جانتی تھی نجوم کا علم بھی تو حضرت نے بطور طوریا کے بطور کیسے کے طوریا کے ستارے کی طرف دیکھا طوریا اس کو کہتے ہیں کہ کلام کرنے والا یا دیکھنے والے کا منشا اور ہو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 حضرت ستارے کو کس نیت سے دیکھا کہ اللہ کی قدرت کے کی کیا ہے دلائل ہیں اجے قدرت ہیں تو ان کی نیت صحیح تھی یا نجومی تھی لیکن قوم نے ایسے سمجھا کہ ستارے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں شد بیمار ہوا وہ نجوم کا حساب جانتے تھے اور ان کو موثر سنتے تھے فرمانے لگے یار میری طبیعت ٹھیک نہیں میں پریشان ہوں بیمار ہوں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 ابو بکر صدیق نے فرمایا راجلون یادینی شبیر ایسا مرد ہے جو میری راہبری کرتا ہے اس نے یہ سمجھا کہ یہ مرد اس کی راہبری کر رہا ہے راستے کی راستہ دکھاتا جاتا ہے حالانکہ ابو بکر صدیق کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کا راستہ دکھاتا ہے راجون یادینی شبیر تاکہ اس کافر کو یہ پتہ نہ چلے کہ حضور ہیں ان کو لے جا رہا ہے دوسرے کافروں کو جا کے کہے وہ آ کے حملہ کریں اس کو توڑیا کہا جاتا ہے یہ جائز ہے ضرورت کے وقت فنا زرا نظر تنفی اس کے نیچے لکھو بطور تو بس دیکھا دیکھنا ابراہیم عر السلام نے ستاروں کے اندر کس نیت سے بھی کہ عجائے بات قدرت ہیں لیکن کے انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ حساب لگا رہے ستاروں درگا پکا لیں سکین پر میں میری طبیعت خراب ہے بیمار ہوں انہوں نے بیماری سے کم راج لیا کہ میں تمہارے شیر کو دیکھ کے پہچان ہوں لے انہوں نے سمجھا کہ بیمار ہے بس پھرے اس سے پیٹھ دینے والے وہ تو میلے پہ چلے گئے جب سب میلے پہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا کس کا ان کے بت خانے کو توڑنے کا بتوں کو فراغا پجا گسا طرف ان کے مابوتوں کے پکالا بس کہنے لگے استحان کیا نہیں کھاتے تم او بتو کھاؤ یہ حلوے رکھے ہوئے ہیں مٹھائی رکھی ہوئی ہے کھاؤ کیا ہے تم کو نہیں بولتے فراغال زربن بل یمی بس مائل ہوا ابراہیم ان کے اوپر دراہ لے کے مارتا تھا زربندارے بند مارتا تھا دائیں ہاتھ کے ساتھ بعض ٹکڑے ٹکڑے فرا کر دیا وہ شام کو بیلے سے جب واپس آئے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 بابودوں کو کا لبنو لہو بنیاانہ تجویز مشرقین کہنے لگے بناؤ اس کے لیے آتش کدہ یہاں بنیاان کا انہیں کیا کرنا ہے آتش کدہ بس ڈال دو اس کو آگ کے اندر فراد قیدا بس ارادہ کیا انہوں نے ساتھ اس کے بڑے داؤ کا بس جالمین ہم, ہم نے ان کو نیچا کر دیا کیا ناکامی مشرقین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 بی, بی, بی اچا جی و کال ہجرت پر میں بے شک میں غاہ بون بمانے مہاجر ہوں بے شک میں ہجرت کرنے والوں طرف رب اپنے گئے ان قریب میں کرے گا میری اللہ نے ملک شام پہنچا دیا جب وہاں پہنچے تو دعا کی دعا رب ابن منصال اے پروردگار بخش واسطے میرے نیک اولاد بش اللہ غلام ایجابت دعا ہوش خوشخبری دی ہم اس کو ساتھ ایسے لڑکے گئے جو حوصلے والا تھا یعنی اسماعیل علیہ السلام پہلے پہلے لڑکے اسماعیل علیہ السلام تھے بی بی ہاجرہ تھے فلمبا بالغ ماح امتحان ابراہیم یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ بی ہاجرہ بی کو اور اسماعیل علیہ السلام شیر خار بچے کو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 آخر تین دن کے بعد مسمم ارادہ کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے آئے مروا کے مقام پہ کہاں لے آیا جی اس صفا کے ساتھ مروا ہے نا وہاں لے آئے اور یہاں ذبے کا ارادہ کیا چنانچہ تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل کی ذبے کی جگہ مورا ہے کیا جی مورا مورا یہ مروا ہے ایسے مچا اس لیے میں زور لگا رہا ہوں کہ بعض یہودی یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل زبی اللہ نہیں تھے زبی اللہ کون تھے اساک رساؤں بناتے ہیں دیکھو جی جب پہنچا ماہو سائی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کو تقریباً سات سال کے ہو گئے کہ دوڑ سکیں فرما ابراہیم نے اے میرے پیارے بیٹے میں دیکھتا ہوں نیند کے اندر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 انہوں نے عرض کیا باجان افال مار تو مارو آپ کر گزریں جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے حالانکہ اللہ کا حکم تھا ہے صرف خواب تھا تو آپ سمجھ آ گیا کہ انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے وہی وہ ہوتا ہے تو خواب میں گویا کہ حکم آ گیا اس لیے تو مرا ہے کر گزر جو کوئی حکم کیا جاتا ہے انکریب پائے گا تو مجھ کو انشاء اللہ صابرین میں سے علما اسلم پا باپ بیٹا دونوں تابع ہو گئے حکم خدا بندی گئے وہ طل جبین اور لٹایا اس کو کروٹ پہ میری طرف دیکھو جی یہ ماتھے کو کہتے ہیں جب کیا کہتے ہیں اور بعض مفسرین نے مانا یہ لکھا ہے کہ ماتھے پہ لٹایا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 اسی طرح اسماعیل پہ بھی چھری کا ہو گئی وہ ٹھنڈی ہو گئی کند ہو گئی اور ندا کی ہم نے اس کو یا براہی ان کا منع نہ کرو ان مفسر آئے کد سد اکتر رو تو نے خواب کو سچا کر دکھایا تو خواب سچا ہو گیا نہیں اس میں بھی یہی تھا کہ چھری چلا رہ کاٹ نہیں تھا بے شک کسی طرح بدلہ دیتے ہم نے کو کاروں کو یہ سنت اللہ ہے بے شک یہ آزمائش تھی ظاہر اور اس امتحان کے اندر تو کامیاب ہو چکا وَفَدَيْنَاهُ نہ ہو بزبح عظیم اور بدلا دیا ہم نے اس کو ذب عظیم کا اسی وقت آ گئے جی کون آ گئے وہ جبریل آ گئے دیکھ رہا تھا کہ ایسے دمبا لا ہے جبریل اوپر سے بہشتی دنبال بابا ایس ٹی دمباغ یا اس کو زیوے کر دیا انہوں نے مل جل کے یہ فدیہ بن گیا کس کا جی حضرت علیہ اس السلام کا باقی کس سے لمبے چوڑے تو آپ کتابوں میں دیکھیں گے نا ہم نے تو قرآن کو کرنا ہے شیعہ کی ایک کتاب میں نے دیکھی اس کتاب کا نام ہے زیب عظیم اس نے یہ زور لگایا کہ بدلہ دیا ہم نے زیب عظیم کا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بچ گئے اللہ علیہ السلام بچ گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کہا کہ تیرے خاندان میں زیب عظیم ہوگی اور وہ زیب عظیم کہاں ہوئی میدان کر بلا کے اندر ہوئی ہاں؟ کہ خاندان وہ سارا آخر ابراہیم علیہ السلام کے بلاتا ہے تو زیب عظیم یہ شیعہ کا یہی مسئلہ کیا ہے وہ ترک نہ اس کا معنی پہلے میں بیان کر چکا ہوں اب قید الحسل حسن باقی رکھی ہم نے اس کے بارے میں تعریف اچھی پیچھے لوگوں کے اندر وہ یہی ہے سلام اللہ ابراہیم کگال کا نظ الموسنی انہوں میری باد نظم و منی یہ پڑی چیز ہے بعض علما یہاں یہ معنی بھی کرتے ہیں وہ ترک نہ الح فی الآری یہ تفسیر اگرچہ مرجو ہے لیکن کام تو وقت آ جاتی ہے کہ ترک نالہ فلاخرین کا معنی یہ کہ ہم نے یہ سنت چھوڑی پچھلے لوگوں کے اندر کون سی سنت یہ قربانی کی اس کی وہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی نہ کی فدائے نا بزم نذیر بچے کے بدلے قربانی کی دمبے تھی اور اس قربانی کی سنت کو ہم نے کہا پچھلے لوگوں کے اندر بات کر کی وہ فدہ ہاں آپ ترک ال۔ ہے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 کس کے راستے میں اللہ کے راستے میں منت مانی یہ ٹھیک نہیں لیکن اگر مانی ہے تو دمبا دم ذبے کرے کیا مسئلہ نکلا ہے نہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے بدلے میں کہا تھا دمبا تھا تو منت اگر ایک آدمی مانتا ہے بیٹے کو ذبے کرنے کی تو دمبا ذبے کر دے سمجھیں کیا وہ بشرنا بھی صحاب اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اساق کی اب یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ زبی اللہ اسماعیل تھے یا اساق تھے اساک تو اب آ رہے ہیں خوشخبری دی ہم نے اس کے اساق کے نبی تھا کامل نکم تھے برکت کی ہم نے اس ابراہیم پہ اوپر اساق کے وہ اب ان ضروریات اور ان دونوں کی اولاد سے مح سے بعض کو نیک ہیں محسن ان کے ساتھ بعض لکھو ان دونوں کی اولاد سے بعض نیک ہیں اور بعض کیا ہے ظالم ہے واسطے نفس اپنے کے ظاہر ظہور ظالم ہے کوئی مشرق ہوئے نہیں مکے والے ابراہیم کی اولاد یہ بھی مشرق ہو گئے کافی سارے اور ادھر اس کی اولاد تھی بنی اسریل وہ بھی مشرق ہو گئے